یا نور مت متھے اسلامی بھائیوں حصول علم دین کی نیت کے ساتھ بیان کی تعظیم کی نیت سے دوزانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر بیان سنیے اور نماز کا عملی طریقہ سیکھنے کی کوشش کیجیے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 دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلات و یا رسول اللہ پیٹے پیٹے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے اور تربیت کے دوران مختلف حوالے سے تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی الحمدللہ ہمارا نماز کا عملی طریقے کا پریکٹیکل ہوگا اس میں نماز کا عملی طریقہ سکھایا جائے گا اور نماز ہم سب مسلمانوں پر جو بالغ ہو چکے ہیں ان سب مسلمانوں پر فرض پڑھنا فرض ہے اور اس کے احکام بھی سیکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اور جب تک اب دیکھیں ہم تربیت اجتماع میں آئے تو جہاں ہمیں حج کے حوالے سے تربیت کی جا رہی ہے جو حاجی بننے کی سہادت حاصل کر رہے ہیں اب ان پر حج کے احکام سیکھنا فرض ہو چکے ہیں یہ نماز کے احکام تو جو حاجی ہو حاجی بننے جا رہا ہو یا نہ بننے جا رہا ہو ہر مسلمان پر نماز کے احکام سیکھنا ضروری ہے تو آئیے پہلے کچھ ہم فضائل سن لیتے ہیں میٹن اسلائی بھائی بھائیوں قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں سنانچے پارہ اٹھائیس صورت المنافقون کی آیت نمبر نو میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ کنز ایمان اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہابی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں مفسرین کرام رحیم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کے ذکر سے پانچ چیزیں مراد ہیں پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت معیشت و روزگار ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے سرکار مدینہ سلطان با کرینا قلب کلب وسیع فیر گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے قیامت کے دن بندے کے امال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اگر وہ درست ہوئی تو اس میں کامیابی پائی اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا سرکار دو عالم نور مجسم شاہب بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات ہوگی اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا نہ دلیل اور نہ ہی نجات اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون قارون حمان اور ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا اسٹائم حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہابی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں بعض علماء کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز کے تاریخ کو نماز کے تاریخ کو ان چار یعنی فرعون قارون حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ اسنی اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت و حکومت وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز ن... جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا اور جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کا وزیر حام کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاریر عبائی بن خلص کے ساتھ برود قیامت اٹھایا جائے گا میرے اس ٹائم ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست بھی کرنا چاہیے آئیے اب ہم نماز کا امنی طریقہ سیکھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں نیت کس طرح کرنی ہے رکو کس طرح کرنا ہے سجدہ کس طرح کرنا ہے اور تشاہد میں کس انداز سے بیٹھنا ہے اور کس طرح تشاہد پڑھنی ہے سلام کس طرح پھیرنا ہے ان شاء اللہ اب ہم یہ احکام یہ طریقہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدر قافلوں میں سکھائی جاتی ہیں جب ہم جدول کے مطابق دعوت اسلامی کے تین دن کے مضبوط کافنے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری نماز درست ہو جائے گی ہم نماز کے واجبات بھی سیکھ جائیں گے نماز کے فرائض بھی سیکھ جائیں گے اور دیگر جو احکام نماز کے انشاءاللہ اللہ ہم ان کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو تمام جو پہلی صف بنی ہوئی ہے یہ پہلی صف کے یہاں سے اسلامی کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیے آپ بھی آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو, ہو جائیں یہاں تک کہ کھڑے ہو جائیں بس آپ آپ بھی کھڑے آپ بیٹھ جائیں بزرگوں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اور جو یہ پچھلی جو سب بنی تھوڑا فاصلہ کر لی الحمد الحمدللہ ہمارے شیخ حریقت امیر علیہ سنت دامت برقاتم اللہ علیہ نے ہمیں یہ نماز کا احکام کتاب عطا فرمائی ہے اس کتاب کے اندر امیر علیہ سنت دعمت برکاتم العالیہ نے وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ نماز جمعہ کے حوالے سے مسافر کی نماز نماز عید کا طریقہ غسل کا طریقہ قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ اسی طرح مدنی وسیعت نامہ اذان اور نماز جنازہ فاتحہ وغیرہ کا طریقہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے اس میں امیر س سنت دعمت برکاتم الععلیہ نے نماز کا جو طریقہ حنفی طریقہ ارشاد فرمایا ہے تحریر فرمایا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس کے مطابق اپنی نماز کا عملی طریقہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بابزو تمام اس طرح سماعت فرمائیے گا باباجو قبلہ روپ اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں چار انگل کا فاصلہ رہے اب یہ مثال کے طور پر اب ہم کھڑے ہوئے وضو کیا ہوا ہے وضو کرنے کے بعد اب ہم سیدھے کھڑے ہو گئے اب یہ دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہو یہ یہ دیکھیے یہ نارملی یہ چار انگل کا فاصلہ ہے آپ دیکھیں آپ کا تھوڑا زیادہ فاصلہ لگ رہا ہے بلے اس کو ہم یوں ناب بھی ناپ بھی نہیں ہوں اس طرح کر کے کوئی مسئلہ نہیں آپ تھوڑا فاصلہ بڑھا دیجیے گا اب ہم نے اپنے دونوں پاؤں کی دونوں پنجوں کا فاصلہ جب دیکھ لیا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیے دونوں ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں گے اب لے جانے کی کیفیت کیا ہوگی لے جانے کی کیفیت امیر نے سنت دامد درکاتوں لہلیہ یہ تیری فرماتے ہیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں انگوٹھے یہ دیکھیں انگوٹھا انگوٹھے کا جو سرا ہے یہ کان کی لو پر لگے گا اس طرح اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہو نہ خوب کھلی ہوئی ہو بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں اور ہتھیلیاں قبرے کی طرف ہو نظر سجدے کی جگہ پر ہو جب دیکھیں گے تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے اب بعض اسلامے کی ایک عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یا تو بہت سخت ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بالکل لنگڑیاں اس طرح ملی بھی ہوتی ہیں اس طرح بھی ملی بھی نہ ہو بعض بالکل یوں کھول دیتے ہیں اس طرح کھلی بھی نہ ہو بالکل نارمل کیفیت ہو اور ان ہتھیریوں کا رخ جو ہو وہ قبلے کی دانی ہو بعض یوں ٹیڑھا کر دیتے ہاتھ کو ٹیڑھا بھی نہیں کرنا ہے اس انداز سے ٹیڑھا بھی نہیں کرنا بلکہ ہمارا انگلوں کا رخ ہماری ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو اور نارمل ہو اب دل میں نیت کریں جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ مثال کے طور پر اب ہم انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے ہاتھ بنے نیچے کر لیں آپ ہم اب انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے تو ہم نیت کریں دل کے اندر کہ میں تین رکاط نماز فرض مغرب کی ادا کرتا ہوں اور اگر اپنی اپنی پڑھ لیں منفرد پڑھ لیں تو اپنی نیت کریں گے اور اگر امام کے ساتھ ہیں تو یہ نیت کر لیجئے کہ پیچھے ہی اس امام کے اب جب ہم نے یہ نیت کر لی تو اب نیت کرنے کے بعد جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت کرنے کے بعد اب تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کی سیڑھے پر اور بیچ کی تین انگلیاں الٹی کلائی کے پیٹ پر اور انگوٹھا اور چنگڑیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائے کے اگل بگل اس طرح باندھنا ہے ہم نے ہاتھ یہ کیفیت کیا ہوگی کہ ہم نے ہاتھ اس طرح رکھا نیت کر لی ہے نیت کرنے کے بعد نارمل ہماری کیفیت دیکھیں تمام اس طرح میں غور سے دیکھیے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا الٹے ہاتھ کا یہ دیکھیے جوڑ جو ہے اس جوڑ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آئے گی اور چنگلی اور انگوٹھا اس کو گھیر لے گا اگل بگل سے تمام اس طرح میں اواہ بھر کر کے دکھائیں دیکھیں نورمن کے فیض میں دوبارہ کیجیے تو چھو نارمل چھوڑے ہاتھ نارمل چھوڑے بالکل نارمل چھوڑے ہاتھ اور کان کی لو تک کان تھوڑا ہاتھ تو جھیلے چھوڑے یہ بلیکسنگ ماشاء اللہ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں گے اب اللہ اکبر کرنے میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ بعض اسلام بھائی جب لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں تو لفظ اللہ کے اندر جو حمزہ ہے آ اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اب اگر کوئی شخص اس طرح کہے گا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی کیونکہ اس طرح کہنے سے مانا فاسد ہو گئے اور مانا فاسد ہونے کے سبب آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی تو ہمارا تلفظ درست ہونا چاہیے کیا کہنا ہے اللہ اکبر ایک ساتھ مل کر دھولانے نے تمام اسلائیں بھائی اللہ اکبر صحیح ہے اب یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے اب ہم پڑھیں گے سنا جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہاتھ باندھنے کے, کے بعد ہم پڑھیں گے سنا ثنا پڑھنے کے بعد ثنا سبحانہ کلا وب حمنی کا و تبا قسم کا جدو کا ولا علا غیر پھر اس کے بعد تعوض پڑیں گے تعاون سمجھتے نا باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد پڑھیں گے تسمیہ تسمیہ بھی سمجھتے ہوں گے آپ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اللہ زبر سور فاتحہ پڑھیں گے فاتیا ہم نے مکمل پڑھنی ہے سورہ فاتیا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتیا جیسی ختم ہوگی تو ہم نے آمین کہنا ہے چاہے ایمام کے پیچھے ہوں چاہے ہم اپنی پڑھنے ہوں اگر ایمان کے پیچھے بھی پڑھ لیں یا اپنی بھی پڑھ لیں تو ہم نے آمین آہستہ آواز سے کہنا ہے بلا نواز سے نہیں کہنا ہم آمین کس طرح کہیں گے آہستہ آواز سے بلا نواز سے نہیں کہیں گے پھر آمین کہنے کے بعد ہم نے تین آیات یا ایک بڑی آیات جو تین چھوٹی آیاتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلاً سورہ اخلاص سورہ اخلاص ہم پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکو میں جائیں گے کیا کریں گے اب سورہ فاتحہ پڑھی سنا پڑی سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائی اور سورت ملانے کے بعد اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے اب رکو میں کس طرح جائیں گے آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں اور گھٹنوں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہو پیٹ بیچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر ہو نظر کہاں رکھنی ہے قدم کے اوپر رکھنی ہے جو ہمارے پاؤں ہیں ہم نے اپنے پاؤں پر نظر رکھنی ہے اور سجدے میں کس طرح جانا ہے رکو میں کس طرح جانا ہے رکو میں جانے کا ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ہم نے رکو میں جاتے وقت اپنی جو یہ دونوں ہتھیلیاں ہیں ان ہتھیلیوں سے اپنے گٹھنوں کو گھیر لینا ہے اور یہ انگلیوں سے گھٹنوں کو گھیر کر ہتھی ہم نے گھٹنوں پر رکھنی ہے مضبوطی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ رکھنے کے ساتھ پھر انگلیوں سے اپنے گھٹنے کو گھیر لینا ہے اور ہماری کونیاں بالکل سیدھی رہیں تو انشاءاللہ شاء ہماری کونیاں سیدھے رہیں گے تو ہماری پیٹھ بھی سیدھی ہو جائے گی دیکھیں اب دیکھیے مثال کے طور پر یہ اب سیدھ کمر بھی ایک سیٹ میں رہے سر بھی ایک سیٹ میں رہے اور یہاں تک کیا آیا کہ اگر کمر ایسی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی سے بھرا ہوا پیارا رکھ دیا جائے تو وہ جھل کے نہیں تو اب تمام عیسائی میں روکو میں جاتے ہوئے دکھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے روکو میں جائیں گے ہاتھوں کو سیدھا رکھیے تھوڑا سا آپ جھکیے ماشاء گردن تھوڑا سا اٹھائیے ماشاء اللہ آپ بھی تھوڑا سا پیٹ کو گردن پر آپ بابا جی تھوڑا جما کے پکڑیے گردن میں تھوڑے سے اٹھائیے اپنے سر اٹھائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرابا کھڑے جائیے اب کیا سمی اللہ ہنیمن حمیدا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اگر امام کے ساتھ ہیں تو ربنا بنا ولا ہم کہیں گے امام سمی اللہ علی من حمیدا کہتے ہوئے کھڑا ہوگا اور ہم کیا کہیں گے رب بنا ولا ہم جو یہ کیفیت ہے جو ہم کھڑے ہوں گے روکو سے اس کو قومہ کہا جاتا ہے اب قومے میں جب ہم قومے کی طرف اکیلے ہوں اپنی پڑھ لے ہوں سمی اللہ علی من حمیدہ کہنے کے بعد ہم کہیں اللہ رب بنا ولا اور قومے میں نگاہ ہماری کہاں ہوگی جی سینے کی طرف ہماری نگاہ کہاں ہوگی قومے میں سینے کی طرف ہوگی اب پھر ہم کیا اب ہم نے کرنا ہے سجدہ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں گے جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں گے پھر ہاتھ دونوں ہاتھ بیچ میں اس طرح رقص رکھ رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگانی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسلامہ یہ ناک کی نوک لگا دیتے ہیں ناک کی نوک نہیں لگانی سجدے میں بلکہ ناک کی یہ ہڈی لگانی ہے یہ جو سخت ہڈی ہے سجدے کے اندر ہم نے ناک کی یہ سخت ہڈی لگانی ہے اور پیشانی زمین پر جم جائے اس طرح یہ ہڈی لگانی ہے کہ ہماری پیشانی زمین پر جم جائے نظر ہماری کہاں رہے گی سجدے میں ہماری نظر ناک کے درمیان رہے گی جو ناک ہے ہماری اس طرف ہماری نظریں رہیں گی اور ہم نے بازو جو ہیں ہمارے ان کی بازو کو بازو کو کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا ہے بعض اوقات ہوتا ہے سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے دوران یہ جو ہماری یہ بازو کی کروٹیں ہیں ہم اس کو پیٹ کے ادھر سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا ہم نے اسی طرح رانوں کو ہم جو پی... ہماری رانے ہیں ہم ان کو پیٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں یہ پیٹ کے ساتھ بھی نہیں لگانی اور رانوں کو پنڈلوں کے ساتھ یہ رانے جو ہیں پنڈلوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو اس طرح بھی سجدے کے اندر ہم نے اپنی رانوں کو پنڈلوں کے ساتھ نہیں لگانا تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اب جائیں گے کس طرح پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے کیا رکھنا ہے پہلے گٹھنا زمین پر رکھنا ہے پھر ہم نے کیا رکھنا ہے؟, رکھنا ہے ہاتھ زمین پر رکھنا ہے ہاتھ زمین پر رکھنے کے بعد پھر ہم نے پہلے کیا رکھنی ہے ناک ناک کی ہڈی رکھنی ہے اور پھر اس طرح یہ سجدہ کرنا ہے صحیح ہے اور اس میں ایک اور چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیاں کا رخ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ دسوں انگلیوں کے پیٹ پیٹ سمجھتے جیسے یہ انگوٹھا ہے انگوٹھے کا پیٹ یہ ہے تو ہمارے پاؤں کے انگوٹھے کا پیٹ یہ ہو گیا انگلیوں کا پیٹ یہ ہو گیا تو ان تمام دسوں انگلیوں کا جو پیٹ ہے یہ مڑ کر قبلے کی رخ قبلے کی دانب, جانب ہونا چاہیے ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں کبلے رو رہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے اور اب کم از کم تین بار سجدے کی تصویر یعنی سبحان اب اب بل آلہ پڑیے کریے سر ایک پلے کوئی ایک فرد ہے صاحب آپ کھڑے ہو کر دوبارہ سجدے میں لا کر دکھائیے ماشاءاللہ اللہ چلے پیچھے آ جائیں نا لگائی. ماشاء اللہ برابر اٹھئے سجدے سے اٹھیے ابھی بیٹیا بیٹیا بیٹ اب اٹھیں گے کس طرح اب اپوزٹ ہوگا اس کا پہلے ہم جو چیز زمین کے زیادہ قریب ہیں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اس کو رکھا گھٹنے قریب تھے تو ہم نے گھٹنوں کو رکھا گھٹنوں کے بعد ہاتھ قریب تھے ہم نے ہاتھ کو رکھا ہاتھ کے بعد ناک قریب تھی ہم نے ناک کو رکھا ناک کے بعد پیشانی قریب تھی اس کو رکھا اب جب ہم اٹھیں گے تو اٹھتے ہوئے سجدے سے پہلے ہم اٹھائیں گے پیشانی کو کیا اٹھائیں گے पیشانی. پیشانی پیشانی کے بعد ہم کیا اٹھائیں گے आग. ناک کو ناک کے بعد ہمارے کیا اٹھیں گے आग. ہاتھ اب اگر ہم نے کھڑا ہونا ہے جیسے ہم نے دو سجدے کر لیے یہ تو نماز کا عملی طریقہ ہو رہا ہے اب نماز کا عملی طریقہ میں ہم پوری نماز تو نہیں کروا سکتے لیکن اب اگر ہم دو سجدے کرنے کے بعد ہم دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اب ہمارا کیا اٹھے گا سب سے آخر میں گٹھنے اٹھیں گے تو ہم نے یہی کیفیت سجے کے اندر کرنی ہے دوبارہ جائیے اور اٹھ کے دکھائیے کسی ایک کو لیں اٹھے صاحب اٹھیے گا بیٹے دیں ماشاء اللہ برحب اب ہم اسی پر قیاس کریں کہ اب اگر ہم نے دو رکعت والی نماز پڑھ لیں تو اسی طرح ہم نے دو رکعتیں مکمل کرنی ہیں اگر ہم چار رکعت والی نماز پڑھ لیں تو چار رکاعت میں دو رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے قاعدہ اس کو قاعدہ اولہ کہا جاتا ہے اور قاعدہ اولا میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اگر ہم دو رکعت والی نماز پڑھ لیں جیسے فدر کی نماز پڑھ لیں تو فدر کی نماز میں قاعدہ اولہ میں تشاہود پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیلا جاتا ہے آئیے اس کے بارے میں ہم مزید سنتے ہیں اچھا اس میں سجدے کے بعد اتحاد میں بیٹھنے کے لیے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھیریاں بچھا کر رانوں پر گھٹن, گھٹنوں کے پاس رکھئے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سیرے گھٹنوں کے پاس رہیں مثال کے طور پر اس طرح بیٹھنا یہ بیٹھنے کا انداز یہ جو انداز ہے کہ میں نے اپنے الٹے پاؤں کی پاؤں کو کھڑا کر لیا ہے الٹی ٹانگ کے پاؤں کو کھڑا کر لیا اور سیدھے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھا یہ سنت ہے سمجھ میں آئی اب دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اس کو جلسہ کہا جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ جا کہا جاتا ہے اور پھر کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا چاہیے اس میں جلسے میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا چاہیے اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دو سجدوں کے درمیان جیسے مثال کے طور پر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور اللہ او اکبر کہتے ہوئے ہم یوں چلے جاتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کم از کم اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک ایک سبحان اللہ کی مقدار کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار ہم پر ٹھہرنا ضروری ہے اگر ہم ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہریں گے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہم سب پر ضروری ہے اور عمومی طور پر ہمارے غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھیرتے اب پوری اس طرح رکعت کرنے کے بعد اب ہم نے قاعدہ آخرہ جو ہم کہتے ہیں جس کو اگر دو رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے تو قاعدہ آخرہ ہے اور اگر چار رکعت والی نماز پڑھ لیتے تھے وہ قاعدہ اولا ہے تو ہم نے قعدہ علاہ میں اتحیات پڑھنی ہے اتحیات پڑھنے کے بعد اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول جب تشاہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی یہ بیچ کی انگلی ہے. سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لیجیے سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا اور چیزیں چھنگلی. چھنگلی کہا جاتا ہے اور یہ بنسر ہے چھنگلی اور بنسر کا کیا کرنا ہے کہ چھنگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتیلی سے ملا دیجئے اس طرح دکھائیے اس طرح کریں دکھائیں ماشاءاللہ یہ اب کیا اور اشہاد اللہ اشہاد ال کے فورن بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے ال اب لا جیسی کہا جائے گا تو کلمے کی انگلی کو, کو اٹھایا جائے گا مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے جیسے یوں یوں کر کے یوں یوں یوں, یوں نہیں ہلانا بس یوں اٹھایا اشاعدو اللہ پر اٹھایا اب نہ یوں ہلانا ہے نہ یوں ہلانا ہے نہ یوں ہلانا ہے بس اشد اللہ الہ اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے اشد جیسے اللہ کہیں گے اس کو فورن انگلی کو گرا کر انگلیاں سیدھی کر لیں گے اب باد ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم نے یوں اٹھائی اور یوں کر کے رکھ لی بھول گئے تو ہم نے ایسا نہیں کرنا جیسے اشد اللہ الہ اللہ اللہ کہنا ہے تو انگلیوں کو سیدھا کر لینا ہے کر کے دکھائیں ماشاءاللہ ما اللہ پھر قعدہ آخرا اگر ہے تو قعدہ یا میں تشاہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا دورد ابراہیمی الحمد تمام مسلمانوں کو آتا ہی ہوگا جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں تربیتی اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں تو الحمدللہ للہ درود ابراہیمی سیکھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے تو سن بھی لیتے ہیں اللہم صلی علی, علی ابر کا آل حمید المسد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حميد مجید پھر کوئی سی بھی دعا محصورہ مثلاً یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے کیا السلام علیکم کم ورحمۃ اللہ دائیں کندھے کی طرف اب اس میں کیفیت کیا ہوگی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو ہماری نگاہ ہمارے کندھے پر ہوگی کہاں ہوگی کندھے پر اب بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ درست طریقہ ہے کہ ہماری نگاہ کندے پر ہے بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں کر کے صف کے اندر دیکھتے ہیں یہ درست طریقہ نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے یوں کر کے دیکھنا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں صف کے باہر نکل کے یوں کر کے دیکھتے ہیں جب نماز پڑھ لی ہوتے ہیں شاید وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے نماز کہاں تک کہ صف بنی ہوئی ہے تو یہ انداز درست نہیں ہے انداز درست یہ ہے کہ ہماری نگاہ کا ہو کندھے پر ہو جب ہم سیدھی جانی سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی نماز پڑھ لے ہوں گے تو آواز تھوڑی بلند ہوگی تھوڑی سی بلند السلام علیکم و اللہ تھوڑی سی بلند آواز کے ساتھ اور پھر جب الٹی جانے پھیریں گے السلام علیکم و اللہ تو ہماری آواز تھوڑی دھیمی ہو جائے گی اسی طرح امام کو بھی حکومت کہ جب سیدھی جانب پھیرے تو آواز بلند ہو اس کی اور جب الٹی جانب سلام پھیرے تو اس کی آواز دھیمی ہو تو طریقہ کر کے دکھائیے ایک ساتھ پھیریے سب سیدھے ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ او بعض اسلامی کی حادت ہوتی ہے السلام علیکم و اللہ یہ بھی کرنے کی حاجت نہیں ہے سیدھا سیدھا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ سیدھا کوئی دشواری واضح بات نہیں اچھا جب سلام پھرنے لگیں اگر امام سیدھی جانب ہے اور سیدھی جانب مقتدی بھی ہیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ میں امام صاحب کو سیدھی جانب جتنے مقتدی ہیں ان کو اور جتنے یہاں پر فرشتے حاضر ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں صحیح ہے جب الٹی جانب سلام پھیرے تو الٹی جانب یہ نیت کرے کہ جتنے الٹی جانب نمازی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں اور یہاں پر جتنے بھی ملائکہ موجود ہیں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں اور پھر اسی طرح اگر امام الٹے جانب ہے تو پھر امام کو جب الٹے جانب سلام پھیر رہا ہو تو اس وقت امام کی نیت کر لیں اب بالکل امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے بالکل سینٹر کے اندر ہے اب امام صاحب سیدھی جانے بھی پڑ لیں الٹے جانے بھی پڑ لیں تو دونوں جانب جب سلام پھیرے تو امام صاحب کی دونوں جانب نیت کر لیں سمجھ میں آ الحمدللہ اب اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ شاء زبدل ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور نماز کے اندر جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدے کے اندر ایک انگلی کا زمین پر لگنا ایک انگلی کا انگوٹھے کا ایک انگوٹھے کا زمین پر اس کے پیٹ کا لگنا فرض ہے اور تین انگلیوں کا دسوں انگلیوں میں سے تین انگلیوں کا لگنا کیا ہے واجب ہے ایک انگلی کا لگنا فرض تین انگلیوں کا لگنا واجب اور دسوں انگلیوں کا لگنا سنت ہے جب ہم دس کی کوشش کریں گے تو چھ لگ جائیں گی چار لگ جائیں گی پانچ لگ جائیں گی آج لگ جائیں گی اور دس دب دس, دس کو ادا کریں گے سنت کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ سنت کی برکت سے واجب بھی ادا ہو جائے گا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ہم نے کوشش کرنی ہے اب اب اگر ہم بالغ ہو گئے ہم نے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا غسل کا طریقہ نہیں سیکھا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو اب جو ہم سے ہو گیا اس پر اللہ سے معافی مانگیے توبہ دیے۔ اور توبہ کرنے کے بعد اب آپ سیکھنے کے مرحلے میں داخل ہو جائیے کہ ہم نے انشاءاللہ شاء دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھنی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرائض لاگو ہو چکے ہیں ان کو فرائض کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہو چکا ہے تو اب ہم نیت کر لیں کہ ان شاء ان فرائض کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اب نکاح ہو گیا تو طلاق کے مسائل سیکھنا ہم پر سیکھنا فرض ہو چکے ہیں زہار کے مسائل ہم پر سیکھنا فرض ہو چکے ہیں ہم ہمیں خدا کے مسائل ہم پر سیکھنا ضروری ہو چکے ہیں اسی طرح ہم مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی ہم پر کفر کے احکام سیکھنا ضروری ہو گئے کہ کون سے ایسے جملے ہیں کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو کہنے سے ہم دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور اس کے لیے ہمارے شیخت طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں بہت ہی پیاری کتاب عطا فرما دی کفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب اب اس میں امین سنت نا ہمیں یہ وہ مسائل ہیں جو ہم سب پر فردیں ہم سب پر فردیں ٹوٹلی مسلمانوں پر فردیں ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہی ہیں لیکن ہماری ایک مسلمانوں کی تعداد ہوگی جو تعداد ان مسائل کو جانتی تک نہیں ہوگی تو پیارے محترم اسلام بھائیوں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے فرائض احکام سیکھنے کی بھی شہادت حاصل کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اور امیر علیہ سنت نے ہمیں غیبت کی تباہ کاری کتاب دے دی غیبت کی تباہ کاریاں تو یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی بہت سارے فرائض احکام امیر سنت نے بیان فرمائے اسی طرح امیر سنت نے نیکی کی دعوت جو کتاب فرمائی ہے اس کتاب کے اندر بھی امیر سنت دعوت درکاتون نے بہت سارے فرائض احکام ہمیں سکھائے ہیں تو پیارے محترم اسلام بھائیوں ابھی زندگی ہے ہم ہمیں یہ موقع ملا ہوا ہے ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان تمام احکام کو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں ان تمام احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں جب ہم ان احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ زبدل ہم سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جب کوشش نہیں کریں گے جس چیز کی کوشش نہیں کی, جا کی جاتی وہ چیز کبھی حاصل نہیں ہوتی آج ہم دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اس سے بھی زیادہ دنیا کی دولت سے زیادہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو نیت کریں ان شاء اللہ زبل تربیتی اجتماع کی برکت سے ہم نماز کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے نیت کر لیجیے ان شاء اور مدری کافلوں میں بھی سفر کریں گے ان شاء اللہ دورہ بڑھانے کی دعوت بھی کریں گے در سے فیلان سنت دیں گے بھی اور سنیں گے بھی انشاءاللہ ضرور اور امیر سنت دامت برکاتم الحالیہ نے ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی تاریخ متعین کرنے کا ہمارا ہمیں ذہن دیا ہے اور دعا بھی ساتھ فرمائیے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہر ماہ اپنے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ متعین کرنے کیسے خوش نصیب ہیں یہاں تقریباً وہ اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک وطالعہ یہ سہادت دے رہا ہے کہ وہ اس کے پاکیزہ گھر کی زیارت کریں گے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کریں گے روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص حضور علی علیہ سلاط و السلام کے روزے کی زیارت کرتا ہے اس پر حضور علیہ سلاد والسلام کی صفات واضح ہو جاتی ہیں سرکار علیہ سلاد والسلام کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے ہی. تو اب جب ہمیں اتنی پیاری پیاری سعادتیں مل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ تبارک و کی راہ میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیتیں پیش کریں کہ انشاءاللہ زبدل ہم اس مدنی یہ دو مدنی سفر یہ دو سہادت مندی والا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے ہم اس کے صدقے میں یہ نیت کرتے ہیں کہ جب تک ہماری ساز باقی ہے ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اللہ زبدل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ اللہ اور جو اس یہ سفر نہیں کر پا رہے نئی ترقی بن پا رہی تو آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم اس نیت سے سفر کریں گے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ تبارک بتا رہا ہمیں امیر سنت دعمت برکاتم العالیہ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دے ایسا ہو جائے ہم نیت کر لیں اللہ کہ ہم اس نیت سے مدنی قافلے میں سفر کریں گے کہ ہمیں امیر سنت دعمت برخاتم الالیہ کے ساتھ چل مدینہ کی سادت مل جائے تو پیارے محترم استعمال بھائی اپنی نیتیں مدنی تربیت گاہ پر ضرور پیش کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز کے احکام دیگر احکام سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم